احمد رہو ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یخببکم الله صدق اللہ علی لزین وبلغنا رسول نبی کریم ونہن وعلا ذالک من الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین من اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی مولانا محمد بے آدا الف الف مراطن ربلی امری واہلی سبحان ربی کربل عزت و سلام الحمد اللہ رب العالمین مولل وسلم آباد الا حبیب کا خیل الخل کلمی ہوبیب اللہ شفاط ہو مکتا حمی محمد ان سید القنع وسا کا دئی ولفری قین عرب و من آجالی سمر وبا ان ابی بکر و ان عمارا و ان علیم و ان عثمان ذیل اللہ مجد و کریم کے حمد و ثناء اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و صحبی و بارہ ق و سلم کی ذات اقدس پر حدیت رود السلام آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد درس قرآنِ کریم کے سلسلہ میں قرآن اور عام پروگرام میں آج ہم سورہ عالم ران کی آیت نمبر اکتیس کا جو ہے ترجمہ پیش کر رہے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی یہی آیت فریمہ تھی اللہ جلام عید الکریم نے ارشاد کل اے محبوب آ فرما دیجیے رب کریم کا کلام اور رب کریم کا اپنا حکم لیکن رب کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ تو ارشاد فرما دے جیسے رب کریم اپنی توحید کا اعلان کرتے ہوئے فرماتا کُل ہو اللہ او آہد محبوب تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے تو رب کریم کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو اتنی پسند ہے آپ کا کلام اتنا پسند ہے کہ چاہتا یہ ہے کلام اپنا ہے بات اپنی ہے لیکن محبوب کے منہ سے کہلائے محبوب کی زبان سے کہلائے کل کہہ کے کہ اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی کتنی ہے گفتگو اللہ کو تیری پسند سرد کریم کو چونکہ محبوب کریم کی گفتگو پسند ہے کلام پسند ہے وہ فرماتا ہے کہ محبوب تم ہی فرما دو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے پیار کرو یا اللہ کو تم دوست رکھنا چاہتے ہو تو اس کی شرط کیا ہے سر تب اونی تم میری اتباع کرو پچھلے پروگرام میں میں نے ارد کیا تھا کہ رب کریم نے اپنی محبت اور اپنے تک پہنچنے کے سارے راستے بند کر دیے سوائے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے راستے کے سوائے آپ کی اتباع کے اور اتباع میں پچھلے پچھلے پروگرام میں دستانا تھا کہ کیسے کیا برابر چل کے ہوگی یا آگے گزر کے ہوگی نہیں بلکہ اتباع اور اطاعت یہ ہوگی کہ جہاں سے آقا قدم اٹھائیں ان کے قدموں پہ قدم رکھے جائیں ان کے پیچھے چلا جائے تو روایات میں آتا ہے جیسا یعنی سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امان سرخسی نے مبسوط میں اس کو تفصیل کے ساتھ کر کیا اور بخاری اور مسلم شاہ خان کریبین نے اس کو اپنی صحیحین میں بھی نقل کیا لیکن الفاظ جو میں پیش کرنے لگا وہ امام سرخ کے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ محما رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرمانے آئے حضرت عبداللہ ابن باز فرماتے ہیں میں بھی اس رات سیدہ محمد کے گھر میں تھا آقا کریم تشریف لائے آپ لیٹ گئے میں نے دیکھا کہ آپ کے سونے کی آواز آ رہی ہے تھوڑی دیر بعد آکا اٹھے اس اٹھ کے مشک سے پانی مشق کے پانی سے آپ نے کلی کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گیا میں بھی اٹھا وضو کیا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے ایک حدیشی میں اشارہ کیا ایک میں میرے سر سے پکڑ کے مجھے اپنے سیدھی طرف دائیں طرف کھڑا کیا بخاری مسلم کے تو یہی راج ہیں امام سرخسی نے نقل کیا کہ آ کریم صلی اللہ تعالیٰ علی و نے جب آپ کو کھڑا کیا تو آپ پھر پیچھے ہٹ گئے پھر آقا کریم نے اشارہ کیا ف... ساتھ کھڑا کیا پھر آپ پیچھے ہٹ گئے تین بار ایسا ہی ہوا جب آقا کریم نے نماز کو مکمل کر لیا تو سین عبداللہ ابن عباس ربی اللہ تعالیٰ نہما سے پوچھا کہ... کہ عبداللہ میں نے تجھے اپنے پاس کھڑا کیا تو پیچھے کیوں ہٹ گیا تو سین عبداللہ ابن عباس کہتے آقا آپ رب کے نبی ہیں نماز میں بھی کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ آپ کے برابر کڑا ہو جائے یہ ادب اور احترام کی وجہ سے سین عبداللہ اطلاب اگر حضرے لیکن عد لیکن تقاضا تقا اور ادب نے ان کو مجبور کیا تعظیم نے مجبور کیا وہ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے جب انہوں نے الکیہ کا میرا حق نہیں بنتا کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہوں تو میرے آقا نے دعا کی باری تعداد ان کو فکاہت فدین فد اور قرآن کا علم عطا فرما دے ایسے ہی یعنی اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ صابر کرام میں کتنا ادب اور ادب کا یہ تقاضا کہ آقا کے پیچھے رہا جائے نہ کہ آقا کے برابر نہ کہ آقا سے آگے گزرنے کی کوشش کی جائے پنیا سارے راستے بند فتبعونی بے اونی سوائے اس کے کہ تم میری اتباع کرو اب کیا ہوگا جب تم میری اتباع کرو گے یہ کم اللہ ہو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اب اطاعت کرنے میں اس کی تاظیم محبت ادب احترام یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت حقیقت میں رب کریم کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت رب کریم کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رب کریم کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ چونکہ رب کریم کی محبت یہی مومن کی اصل ہے مومن کی کائنات ہے مومن کو یہی چاہیے کہ رب کی رضا اصل ہو جائے رب کی محبت مل جائے تو رب کی محبت کب ملے گی جب اس کے محبوب کے غلام ہو جاؤ گے جب اس کے محبوب کے حکم پر چلو اور محبوب کے حکم پر ٹھہر جاؤ صحابہ اکرام کیسے اتباع کرتے ہیں کیسے اطاعت کرتے ہیں حضرت سفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب جنگِ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہ شہید ہو گئے تو ان کی بہن حضرت سیدہ صفیہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی جان کو جب علم ہوا کہ ان کے بھائی حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو دوڑی ہوئی آئیں اب آپ کو پتا ہے کہ ایک بھائی جوان بھائی خوبصورت بھائی شیر ش... اسد اللہ اسد رسول ہی اللہ اللہ کے رسول کا شیر شہید ہو رہا ہے تو ان کی بہن کے اوپر کیا بھیت رہی ہوگی عورت کا ویسے بھی حوصلہ اللہ اکبر تو وہ جا رہی ہیں کہ میں جا کے حضرت میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آن ہو کے جسم کو دیکھوں آپ کے لاش وارکا کو دیکھوں اتنے میں میرے آقا نے دیکھا کہ حضرت فریہ دھوڑتی جا رہی ہیں تو حضرت عبد الرمان بنوف کو کہا عبد المان جا کے روکو حضرت فیا کو کہو کہ تم وہاں نہ جاؤ جب حضرت عبد الرمان گئے آواز ماری تو حضرت سیاہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ آقا نے آگے جانے سے منع کر دیا تو جو پاؤں اوپر اٹھا ہوا تھا وہ اوپر ہی اٹھا رہ گیا جو زمین پہ تھا وہ زمین پہ ہی رہ گیا کہ اب آقا کا حکم آ گیا یہ پاؤں جو ہے آگے نہیں جا سکتا یہ پیچھے کو جائے گا یہ ہے تقاضا اطاعت کا یہ ہے فرما برداری کہ جب آقا کا حکم آ جائے ساری دنیا ایک طرف انسان کا اپنا نفع نقصان ایک طرف انسان کی اپنی سوچ ایک طرف جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اگر اٹھا ہوا پاؤں پیچھے کو ہٹے اگر پیچھے بڑھنے کا حکم پیچھے ہٹنے کا حکم ہے اور اگر آگے بڑھنے کا حکم ہے تو پھر آگے بڑھے کٹ, کٹ سکتا ہے رک نہیں سکتا تو یہ ہے اطاعت رونا اگر رب کریم کے قریب ہونا ہے اگر رب کریم سے محبت کرنی ہے تو کیا ہے فتہ بے اونی پھر میری اتباع کرو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور اتباع میں آپ کو پتا ہے جس کی بھی اطاعت کی جائے جس کی جس کی جو ہے فرما برداری کی جائے جس کی اتباع کی جائے اس کے ساتھ محبت یہ لازمی تقاضا ہے بعض اوقات اطاعت تو کی جاتی ہے جیسے آج کل کے حکمرانوں کے احکام تو مانے جاتے ہیں لیکن کب تک مانے جاتے ہیں جب تک کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو حکم کو توڑ دیا جاتا ہے کیونکہ ان سے محبت نہیں ہوتی صرف ایک حکم ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے کہ قانون ہے وقت کے حاکم کا بنا ہوا مانتے تو وہ بھی ہیں لیکن ایسے نہیں کہ جیسے وقت کے حکمران کا ماننا ہے کوئی دیکھ رہا ہے تو مانے گا نہیں دیکھ رہا تو نہیں مانے گا ہے جب اس سے محبت ہوگی تو پھر اطاعت اپنے آپ ہوتی جائے گی کہ محبوب کی زبان سے لفر نکلا ہوا اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس پہ آدمی جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے اس کو ایک خوشی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت میں محبت ضروری ہے تو دوسرے لہجوں میں ستہ بے اونی کیا مطلب کہ تم مجھ سے محبت کرو جب تم مجھ سے محبت کرو گے رب تم سے محبت کرے گا ابھی تو تم رب کو ڈھونڈ رہے ہو ابھی تو تم رب کی محبت چاہ رہے ہو تم میرے ہو جاؤ رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا پھر رب کی رحمت تمہیں ڈھونڈتی ہوگی ابھی تم رب کو ڈھونڈتے ہو پھر رب کی رحمت تمہیں ڈھونڈ رہی ہوگی ابھی تم رب کریم سے دعائیں مانگ رہے ہو پھر رب کریم پوچھے گا کہ بتا بندے تجھے کیا چاہیے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ مقام آ جاتا ہے تو کب کہ جب محبوب سے محبت ہو جب اللہ کے نبی سے محبت ہو تو محبت کیوں ہو اس لیے کہ رب کی محبت چاہنی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں رب کی محبت چاہنی ہے تو محبوب کی محبت چاہیے پر ایک یہ ہے کہ یہ ہیں ہی ایسے کہ ان سے محبت کی جائے رب کریم نے ان کے اخلاق کو ایسا بنایا ان کے اخلاق کریما کو دیکھیے ان کے یعنی ظاہری اخلاق حمیدہ کو دیکھیے ان کی باطنی قیامات اور مضوط کو دیکھیے ان کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھیے ان کے فرامین مقدسہ چال ڈھال کو دیکھیے ان کے معاملات کو دیکھیے ان کا دنیا میں رہنا دیکھیے کوئی ایک طرف سے دیکھ لیجیے محبوب کریم کو رب کریم نے بنایا ہی ایسا ہے کہ کوئی کسی بھی لحاظ سے دیکھے گا تو اس کا دل چاہے گا کہ اس سے محبت کی جائے اگر وہ یعنی مذہبی لیڈر کے حساب سے دیکھیے نبی ہونے کے حساب سے دیکھیے تو دل کرتا ہے ان سے محبت کی جائے اگر ایک بات کی حیثیت سے دیکھیے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے اور اگر ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ خدیجہ تو خبرات سے پوچھئے اگر دو صحباب کی حیثیت سے دیکھنا تو صدیقی اکبر سے پوچھیے اگر بیٹے کی حیثیت سے دیکھنا ہے تو حضرت حلیمہ اور سیدہ آمنہ سے پوچھیے کوئی ایک جہد بھی دیکھیے رب کریم نے بنایا ہی ایسا ہے کہ جو دیکھتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ ان سے محبت کی جائے محبت کیوں کی جائے کس وجہ سے محبت کی جاتی ہے آج دنیا میں دنیا دار دنیا دار سے کیوں محبت کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ رب کریم نے فرما دیا ستا بے اونی ایک تو یہ ہے کہ رب کریم نے اشار فرما دیا کہ اس کو اپنا محبوب مانو اس کو اپنا حق مانو فلا و ربی قد میں یحق موکا یہ حق کے منہ فیما شاجرا بہنا ایک تو یہ ہے لیکن ایک یہ ہے کہ رب کریم نے میں کہتا ہوں دنیاوی لحاظ سے اگر کسی سے کوئی آدمی محبت کرتا ہے تو دیکھتے جائیے وہ ساری وجوہات اور سوچتے جائیے ہر وجہ کے آخر پہ یہی معلوم ہوگا اس محبوب کا حق بنتا ہے کہ ان سے محبت کی جائے مثلا کوئی آج دنیا میں دنیا دار اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس سے اس کو, کو کوئی کسی قسم کی امداد پہنچنے کا جو ہے یعنی امید ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ مشکل کے وقت کام آ جاتا ہے جب بھی اس سے کوئی ضرورت پیش کی تو وہ اس کو پورا کر دیتا ہے میں کہتا ہوں کہ کسی سے اس لیے آ, محبت کرتے ہو کہ وہ مش, مشکل کے وقت کام آتا ہے مصیبت کے وقت کام آتا ہے ضروریات کو پورا کرتا ہے تو حق بنتا ہے کہ آمینہ کے لال سے پیار کیا جائے ان جیسا رب قریب نے کوئی مشکل کشاب کو پیدا ہی نہیں کیا دنیا میں بھی کام آتے ہیں قبر میں بھی کام آئیں گے حشر میں بھی کام آئیں گے اور حشر میں کیسے کام آئیں گے سبحان اللہ حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جامع ترندی میں ہے کہ حضرت مالک پوچھتے آکا قیام کا دن تو بڑا ہولناک ہوگا پڑے پریشانیوں بھرا ہوگا آقا میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ وہاں ڈھونڈنے کا کیا مطلب جو تیرے عمل ہیں تیرے کام آ جائیں گے فرمایا نہیں جہاں میری امت کے امال تول رہے ہوں وہاں آ جانا اور کہیں پھر ان کی آقا اگر وہاں نہ پاؤں تو وہاں ہاؤز کراسر پہ آ جانا میں وہاں امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا آقا اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو میں پھر شراب پہ آ جانا میں گرتے کو پار لگا رہا ہوں گا آقا اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو پھر آقا نے ارشاد نشاس اور کوئی جگہ نہیں یہی تین جگہ ہیں کہ جہاں تو مجھے پائے گا امت کے امال تلا رہا ہوں گا اور کہیں میں خوض اوسط میں پانی پلا رہا ہوں گا اور کہیں میں گرتوں ہوں کو پار لگا رہا ہوں گا کیسے کیسے قیامت میں کام آئیں گے ان اللہ اس پہ گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی کیونکہ ہماری بریک کا وقت آ گیا تھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ جو ہے آپ کے آخروں میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی فون کالز بھی انشاءاللہ سنیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اس لیے کسی سے محبت کی جاتی ہے کہ وہ مصیبت کے وقت کام آئے گا تو حق بنتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کی جائے کیونکہ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا قیامت کے دن کون کام آئے گا نہ ماں نہ باپ نہ اولاد نہ بہن نہ بھائی نہ بیوی نہ بچے کوئی نہیں یوم یہ فر المر اوم نہ عقی ہی وبی ہے وہ ہی و بنی ہے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن والدین اولاد سے اولاد والدین سے بہن بھائی سے بھائی بہن سے بیوی میاں سے میاں بیوی سے سب فرار ہو جائیں گے سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، سوائے ایک میرے آقا کے کہ وہ متھی پکار رہے ہوں گے تو اس لیے اگر اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ کام آتا ہے تو عہدے کون کام, آ... کام کام آئے گا کل سراب پہ کون کام آئے گا جہاں ناما اعمال تول رہے وہاں کون کام آئے گا تو وہی میرے آکا کام آئیں گے تو حق بنتا ہے ان سے محبت کی جائے جب ان سے محبت کرو گے تو رب کریم کی رحمتیں بھی تم پہ بارش سے زیادہ برف شروع ہو جائیں گی نام بھی دنیا نے روایت کو نقل کیا فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے وہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوں گا کہ حضرت عدم تو تصور دوڑتے آئیں گے آقا آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کا ایک کمتی جو ہے وہ جہنم میں فرشتوں کو لے جا رہے ہیں اللہ اکبر میرے آقا دوڑیں گے اور میرے آقا فرماتے ہیں میں یوں دوڑوں گا میری چادر زمین کے اوپر گھسڑتی جائے گی رک جاؤ فرشتوں اس کو کہاں لے چلے آقا ناما مال تلا اس کی برائیاں بڑھ گئی اس کی کم ہو گئی. ہم اس کو جہنم میں لے چلے میرے ذرا میرے سامنے لو میں بھی دیکھوں سیر کریں گے کہ بس ایک بار کا حکم تھا وہ ہم کر چکے حدیشی میں آتا ہے میرا ہاں وارک داری پہ ہاتھ رکھیں گے اور رب کریم سیر کریں گے باری تعالیٰ تو نے تو وعدہ کیا تھا بولا سو بھائی کا رب و کا میں تجھے اتنا دوں کہ خوش ہو جائے گا باری تعالیٰ تو نے تو وعدہ کیا تھا سنور دی کا فی امت رسوخ ماہ میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا میں تجھے بھولوں گا نہیں یہ فرشتے میرا حکم نہیں مار رہے رب کریم کہے گا فرشتوں دوبارہ عدل لگاؤ دوبارہ توڑ لو جب نام تلے گا پھر اس کی برائیاں بڑھ جائیں گی پھر نیکیاں کام ہو جائیں گی پھر خجتے کریں گے آقا دیکھ لیا اس کی برائیاں بڑھ گئیں اس کی نیکیاں کام ہو گئی اب تو ہم اس کو جہنم میں لے چلے نا تو آپ کرشار بھائیں گے ٹھہر جاؤ اس کی ایک امانت میرے پاس ہے مجھے وہ ادا کر لینے دو اس کو کہتے ہیں حدیث بتا کا انگلی کے پورے جتنا کاغذ میرے آقا کر جیب سے نکالیں گے اور نیکیوں کے پوڑے میں رکھیں گے نیکیوں والا پوڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور برائیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا میرا کہیں گے لو اس کی نیتیاں بھر گئی اس کو جنت میں لے چلو جب وہ چلنے لگے گا تو وہ ارض کرے گا قدموں میں گرے گا آقا مجھے تو یاد نہیں کون سی کام آ گئی آتا یہ کون سی میری امانت کام آئی میرا گے امتی تجھے عادت ہے بھول جانے کی میں بھی بھول جاؤں تو مجھے پال کون کہے گا تو انہیں زندگی میں ایک بار مجھ پہ دروز و سرام تھا میں نے اس وقت سے کے رکھا ہے آج تیرے کام آ گیا اب وہاں جو کام آئے جو اتنی مصیبت کے وقت کام آئے تو حق بنتا ہے اس محبوب سے پیار کیا جائے اس کی اتباع کی جائے اس کی اطاعت کی جائے اس کے احکام پر عمل کیا جائے اور پھر قبر و حشر میں جہاں جہاں جائیں میرے آقا کی رحمتیں میرے آقا کی اکرم نوازیاں میرے آقا کی مددیں ساتھ ساتھ ہیں تو اگر اس وجہ سے کسی سے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ کام آتا ہے مشکل کے وقت تو حق بنتا ہے آقا کا آقا سے محبت کی جائے ان کی اتباع کی جائے اطاعت کی جائے ان کی غلامی کی جائے اور بقیہ جو چیزیں ہیں کیوں کو محبت کی جاتی ہیں ان ان کو ساتھ ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اب چونکہ دوست احباب جو ہیں وہ ٹیلی فون کر رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون کال پر لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں سے. جی میں وہ کراوے کے بارے میں پوچھنی تھی جی جی بتائیے سوال کیا ہے وہ جو تراب یہاں ہم لوگ ہمارے جس مسجد میں جاتا ہوں وہاں آٹھ رکا تراو پڑتے جی میں دو دن پڑھا جی میں یہ ٹی وی پہ دیکھا رہا دیکھ کے وہ بتا تھے کہ آٹھ رکا تراوے نہیں ہوتے جی تو میں نے پھر گھر سے شروع کیا وہاں जी نماز پڑھتا ہوں مسجد میں پھر گھر آ کے وہاں تھرا گھر پڑھتا ہوں جی دوسرا اور وہ جو رکڑ ہیں نا ان رکاو اس میں وہ لوگ دو رکاوٹ الگ پڑھتے ہیں پڑتے ایک رکاو میں جاتے شکریہ آپ کے سوال کی مجھے سمجھ آ گئی دیکھیے میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ علام کے سنت تو بیس رقت ہے پچھلے پروگرام میں میں نے آج کیا تھا امام بیستی نے اپنی سن القبرہ میں اسی طریقے سے عبد ابن حمید نے اپنی مسند میں اور تبرانی نے موجم قبیر میں سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عمرہ سے وایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیس رکت راوی وطر کے علاوہ پڑا کرتے تھے صحابہ کا اجماع ہے ارسینہ عمر فاروق سینا مولا علی حضرت عثمان غنی اور اس کے بعد تیرہ صدیاں چودہ صدیوں تک بیس رکتراوی پوری امت میں ہوئی لہذا ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے جو امام سنت کے مطابق بیس رکت راوی پڑھائے نماز بیت تین رقد ہے حضرت سینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ علیہ مام ابن نے تمہید میں روایت رکھا کی فرمایا سینا عبداللہ علیہ مسعود نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ البطورہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے دم کٹی نماز سے منع فرمایا تو کی گئی کسلا تو بترا کیا ہے فرمایا واحدہ کہ وہ ایک رقت جو ہے وہ دم کٹی نماز ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے حضرت امام حسن سے پوچھا کہ دو رقط علیحدہ اور ایک علیحدہ کر کے ودو پڑنی چاہیے یا کٹھی انہوں نے کہا جی کٹھی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر تو کہتے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ تمہارا حضرت عمر بھروک ان سے زیادہ فقیر ہیں وہ اکٹھی پڑھا کرتے تھے ارکان سی مالک سے صحیح بخاری میں ہے کہ کسی نے پوچھا کہ وطر تین ہے کہ ایک تو ہرمایا ویتر تو تین ہے کسی نے کہا کہ تم ایک روایت ایک کی بھی روایت کرتے ہو اس نے جھوٹ بولا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی ہے وہ ہمیشہ تین رقت ویتر پڑا کرتے تھے تو ایک سلام کے ساتھ تین رقت ویت جو ہے یہی سننے طریقہ اور بیس رکتراوی سننا طریقہ ہے چودہ صدی کے بعد جو ہے یہ بیس آٹھ رکتراوی کا ہندوستان سے فتوا ہوا اور آج کل جو ہے اسی پہ چونکہ شیطان چاہتا ہے لوگ کم سے کم عبادت کریں تو اس لیے وہ آہ یعنی آہ لوگ بھی نفس کے پیچھے لگتے ہیں کم نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ کوشش کرنی چاہیے کہ ساری رات ہی عبادت ہوتی رہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو نماز بطر کا طریقہ جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے ہم سے, وہ بھی تین رکعت ایک آ, جو ہے آ, سلام کے ساتھ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتر رات کی جیسے نماز مغرب ہے یہ دن کے بتر ہیں اور نماز بطر رات کی بتر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ٹی وی کی آواز کریں جی آپ بولیں اپنے ٹی وی کی آواز کام کر کے کون سر کہاں سے بول رہے ہیں جی جی جی بول رہے حضرت آپ بول رہے آپ کے ٹی وی کی آواز آپ سے زیادہ آ رہی ہے تراوی بند ہو گئی ہے ہاں آپ بولیں سر یہ ہم لوگ تراوی پڑھتے ہیں جی تو تراوی کے بعد مولانا صاحب تین رکاوت پڑھتے ہیں ہاں جی تو تین رکاوت میں وہ تینوں سورتیں پڑھتے رہتے ہیں جی جی اگر ہم لوگ تراوی ختم کر لیں تو اس کے بعد بھیتر آ ہم اکیلے گھر میں پڑھ سکتے ہیں نہیں جی میرے بھائی دیکھیے بھیتر میں تو صورتیں ہی پڑنی چاہیے اور کیا پڑیں گے سننا طریقہ تو یہ ہے کہ پہلی رقط میں سورہ سب اسم ربک رب کل آ لا جائے اور دوسری رقط میں انا انزلنا فی التل قدر پڑھی جائے اور تیسری رقط میں قلع و اللہ عہد پڑی جائے لیکن جو بھی آپ کوئی بھی سورت پڑھیں تو بطر تو ہو جائیں گے مناسب یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ آپ کو فطر مل رہے ہیں اور یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے امام کے ساتھ ہی پڑھ لیے جائیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں جا کے پڑھیں گے تو وہ بھی اجازت تو ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ جماعت اگر آپ کو مل رہی ہے اور آپ نے امام کے ساتھ فرض بھی پا لیے تھے لہذا امام کے ساتھ وطر بھی پڑے ہاں اگر آپ نے فرض امام کے ساتھ نہیں پڑے اور آپ ویتر جو ہے علیحدہ پڑنے چاہتے ہیں پھر چاہے گھر جا کے پڑھیں چاہے آخری رات میں پڑھیں صبح صادق سے پہلے بلکہ اگر پھر صبح صادق سے پہلے پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اور اگر جماعت مل رہی ہے تو پھر کوشش کریں کہ امام کے ساتھ ہی با جماعت ہی ویتر بھی ادا کر لیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ڈاکٹر شاہین اباس بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے جی جی یہ کوشچن یہ تھا کہ بھئی گردے کے مرض میں مبلہ ہے اس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے تو روزے کا جو فدیہ ہے ایک اتنا اور کس کو دینا ضروری ہے جی تو اس کا ذرا بتا دیجئے گا اور ایک سوال اور تھا اگر وہ روزگار کے متعلق تو نہیں ہے لیکن بتا دیجیے زبردستی جی زبردستی طلاق جو بھی لی جائے کسی طرح بھی تو اس کے ذرا بتا کیا طلاق ہو جاتی ہے جی سعودی عرب میں محیم تینوں میں ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے سوال سے مجھے سمجھ آ پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ جو شخص بیمار ہے اور اس کو یہ گمانے گالر ہے کہ وہ تندرست نہیں ہوگا یا ہوگا بھی تو روزہ نہیں رکھ سکے گا اگر اس کو یہ ہے کہ بعد میں تندرست ہو جائے گا تو وہ روزہ قزا کر لے پورے سال میں جب چاہے وہ روزوں کی قزا کرے لیکن اگر اس کو یہ ہے غالب گمان یہ ہے کہ وہ تندرست نہیں ہوگا سارا سال نہیں رکھ سکے گا تو کسی کو روزہ رکھا دے صبح شام اس کی تاریخی اور ساری کرا دیا کرے یا اگر اس کو فدیہ دینا ہے تو جو فطرانے کی تعداد ہے وہ اس کو فدیہ دے دیا جائے میرا خیال میں آج کل شاید پندرہ ریال جو ہیں آپ کے وہ بنیں گے اس کے قریب چودہ پندرہ ریال جو ہیں وہ کسی کو ایک دن کے دے دیے جائیں وہ یہ ہے کہ آپ پہلے روزے سارے تیس روزوں کا اکٹھا بھی دے سکتے ہیں ایک ایکڑ کا بھی دے سکتے ہیں بعد میں بھی دے سکتے ہیں جب آپ چاہیں جیسے آپ چاہیں کفارا دے سکتے ہیں دوسرا سوال آپ کا طلاق مکرا کے بارے میں ہے یعنی زبردستی کسی نے کہا اگر تو واقع تن جان جانے کا خطرہ ہے سو فیصد یہ یقین ہے کہ یہ قتل کر دے گا یہ گولی مار دے گا یہ ہاتھ کاٹ دے گا ہاں تو پھر تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اگر ویسے سے دھمکی ہے تو طلاق دے دو ورنہ ہم تجھے یہ کر دیں گے وہ کر جیسے آج کل آم ہوتا ہے تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور لڑکی والوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہم تجھے یہ کر دیں گے تمہیں وہ کر دیں گے تیرا کاروبار تباہ کر دیں گے تو اس نے طلاق دے دی وہ طلاق واقع ہو جائے گی آ, ایسا مسئلہ نہیں کہ کسی نے دمکی دی اور اس نے دی اور بعد طلاق دے دی اور بعد میں کہا کہ مجھے تو مجبور کیا گیا تھا مجبور شری ہو جائے تو اس کا مسئلہ اور ہے لیکن اگر مجبور شری نہیں ہے صرف یعنی تھوڑی بہت ہی تکلیف ہے تو پھر طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی اور یہ یاد رہے کہ سات صدیوں تک تو پوری امت تین طلاقوں کو تین ہی کہتی رہی چاروں امام جو ہیں تین طلاقوں کو تین کہتے ہیں اور حضرت امام عبد القاہر جرجانی رحمت اللہ تعالیٰ یہ چوتھی صدی کے آدمی ہیں اپنی کتاب والے و بین اور فرق میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو گروہ ہیں جو تین طلاقوں کو ایک کہتے ہیں ایک شیعہ اور ایک یہودی اس کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی تین کو ایک نہیں کہتا کیونکہ ابن تعمیہ باد میں آئے آٹھویں صدی میں انہوں نے آ کے تو پھر تین طلاقوں کے ایک تلاک ہونے کا بتوا دیا اور اس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اس سے عمل کیا نہ چاروں عائمہ کا متاف انہوں لائے مسئلہ ہے کہ تین طلاق ہمیشہ تین ہی ہوتی ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السّلام السلام علیکم حضرت میں تحریر سے محمد رشید بات کر رہا ہوں جی جی حکم جا کیا سوال ہے سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ تین بطر اکٹھے پڑھنے چاہیے اور اکٹھے ہی پڑھے گئے ہیں اس کتابی کا نام تو آپ نے نہیں بتایا جو بھی اگر ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مسجد نبوی اور کھانا کعبہ جب سے نمازیں وہاں سے پڑھی جا رہی ہیں شروع ہیں تو پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے اور وہاں بھی دیکھتے ہیں آج ٹی وی میں بھی دیکھتے ہیں کہ دو رکاط ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور ایک رکاط الگ پڑھتے ہیں جی جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تین پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہے کن لوگ, لوگوں نے اختلاف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اور ان کے طریقے کو کتنے آ گئی میں ان شاء اللہ جوابت کرتا ہوں جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ ہاں مسئلہ یہ ہے دوسری کاٹوں کاٹ گئی میرے بھائی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی بعد میں نے ابھی سینا فروق اعظم کا نام لیا اور آپ نے کہا کہ کسی صحابی کا نام نہیں لیا سینا فروق اعظم ربی اللہ تعالی نے ہو تین ویتر ایک ہی سلام سے پڑھتے تھے اور پھر میں نے سین عبداللہ سینا عبداللہ بن مسعود کی عدیشی بیان کی کہ ایک رکت بنی منع ہے یہ سلاۃ البتیرا ہے آپ نے کہا کیا وہ ہرمین تو یہ بہن میں کچھ لوگ یہ پڑھیں تو بیسر راوی بھی تو پڑھیں اس کی بات تو نہیں مانتے وہاں تو آر پڑھتے ہیں اور جب فطروں کی بات آتی ہے تو ان کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کیا فتح بنونا بے کتاب بات فلونہ بے ایک چیز کو مان لیا دوسری کو نہیں ماننا تم اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلان کیا کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا صحابہ اکرام ربی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے سامنے جو شخصیت ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے و سنت نے کیا ہے آپ جب تین وطر کہیں گے تو بھائی تین پڑھیں گے تو تین ہوں گے نا ویسے تو آپ اکیس بائیس تیئیس کہہ دیں گے کہ میں نے پڑھے ہیں ایک بعد میں پڑھ کے ساری تراویوں کو کہہ دیں کہ میں نے اکیس وطر پڑھے ہیں کیونکہ بیس تراوی عہدہ لہدا اور ایک وطر بعد میں ہے تو اصل میں میرے بھائی میں نے ابھی عرض کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد ہے جیسے نماز مغرب دن کے وطر ہیں اور یہ رات کے وطرت جیسے نماز مغرب پڑی جاتی ہے ویسے ہی یہ بھی پڑے جائیں گے اور یہی پرانوں س... آ... یہی آدی سے میں آ... ثابت ہے جی اب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آ... حاضر ہوتے ہیں اور بکیا جو دوست آباد ہیں ان کے سوالات آ... سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو روزے دار کی طرح اجر و ثواب ملے گا رمضان فضیلت کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے کوک نے میں کے شادی باری تالا ہے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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں عرض کر رہا تھا ہمارے ایک دوست نے جو ابھی پوچھا تھا کہ تین رکعت بھی کیسے پڑھنے چاہیے تو اس کے بارے میں میں یہ گزارش پیش کر رہا تھا کہ عجیب بات ہے کہ انہوں نے یہ سن لیا کہ تین رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنے چاہئیں یہ نہیں کہ, کہ صحابی نے پڑھے یہ نہیں سنا تو میں ارد کر رہا تھا کہ ضنافروقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے تین رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھے طریقہ اس کا یہی حسین عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے جو مروی ہے کہ دو رکعت پڑھ کے تشاورت بیٹھا جائے پھر تیسری رکعت جو ہے اس کے لیے کھڑا ہوا جائے اور پھر تیسری رکعت میں دعائے کنو جو ہے وہ پڑی جائے اس کو اگر دیکھنا ہو تو کتاب الفتر جو ہے امام مرضی کی اس میں یہ روایت موجود ہیں اگرچہ دونوں طرح کی انہوں نے روایات نقل کی ہوئی ہیں اور امام تہاوی نے اپنی شرح معنی الاثار میں امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے محتا میں اور کتاب الاثار میں یہ روایتیں جو ہیں وہ نقل کی ہیں اس کے علاوہ سنو امام بہکی میں بھی ہیں اور دار پتری نے بھی ان روایات کو نقل کیا اور اگر زیادہ روایتیں دیکھ رہی ہوں تو ابن ابھی شعبہ یہ بخاری اور مسلم کے استاد ہیں ان کی مصنف میں جو ہے مستقل ایک باب انہوں نے باندھا ہوا ہے تین رقت ایک سلام کے ساتھ پڑھنے پہ امام ابدرزاد یہ امام مالک کے شہجانہ نے مصنح میں جو ہیں وہ ساری روایات اکٹھی کی ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں جی پہن ہو گیا کریں سمجھ نہیں آ رہی آپ کی سب دوستوں کا سوال کرنا ہو تو ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں چونکہ آپ کے ٹی وی کی بھی آواز آتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جی بات کریں پانچ منٹ میرے بیٹے نے کام شروع کیا کبھی کام تو کر نہیں گیا آپ کا کام کرتا ہے وہ جی سر ہاں جی کی آواز آ رہی ہے کو جی جی ہو گیا میرے بیٹے نے کام شروع کیا ہے اپنا لیکن کام چند نہیں اچھا جی تو میرے بھائی ہمارے یہاں کیوں ٹی پہ ایک استخارہ پروگرام چلتا ہے آپ ان سے رابطہ کریں وہ استخارا کر کے آپ کو بتائیں گے فاروقی صاحب کہ آپ کے بیٹے کا کام کیوں نہیں چل رہا یہ ہے قرآن و سننے کے مسائل میں پروگرام قرآن کی تفصیل بیان ہوتی ہے فکی مسائل ہوتے ہیں وہ اگر شری مسئلہ ہے تو وہ بیان کرے کام نہیں چل تو ہاں ان سے آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو بتائیں گے ویسے یہ ہے کہ حسب و نعم الوکیل پڑھا کریں انشاءاللہ شاء کام جو ہے وہ چل جائے گا حسب و نلّ و نی ملوکیل اور صدقہ ضرور کیا کریں بیٹے کو بہن مال پڑا کریں پانچ وقت کی ان اللہ اللہ جہاں مجد القرین کرم فرمائے گا جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں بیرن سے بول رہا ہوں عبداللہ درازی جی جی اچھا مجھے شوگر کی بیماری ہے جی میں انجیکشن یوز کرتا ہوں اور جو ہے ڈیلی صبح شا... شام میں انجیکشن یوز کرتا ہوں جی اور وہ شوگر بیماری مجھے بھوک بہت لگتا ہے پیاس لگتا ہے میں روزہ نہیں رکھ ہوں تو اس میں کیا سہولت ہے آپ اس وقت میں جی میرے بھائی دیکھیے پرانی کریم میں واضح طور پہ رب کریم نے بیان فرما جا کہ جو مریض ہے یا جو مسافر ہے اس پہ روزہ نہیں ہے اگر واقع آپ روزہ نہیں صبح سے شام تک آپ بھوک واقع برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کسی کو روزہ رکھوا دیا کریں یا اس کا فدیہ ادا کر دیں ابھی میں نے بیان کیا سہر افطاری کسی کو کروا دیں یا فدیہ جو ہے یعنی صدقہ فطر کے برابر وہ چاہے کہ آدمی کو پورے مہینے کا ادا کر دیں یا عہدہ لہدا ادا کر دیں یا ہر دن کا کرتے جائیں جیسے آپ چاہیں آپ مناسب سمجھیں کسی غریب آدمی کو آپ جو ہیں وہ فریہ دے دیں وہ روزہ رکھے گا تو آپ سے وہ روزے جو ہیں وہ آپ کی طرف سے ادا ہو جائیں گے اور جو رکھے گا اس کو بھی پورا سوا ملے گا وہ نہیں کہ وہ رکھے گا تو آپ کو سوا ملے گا اس کو نہیں ملے گا اس کا بھی روزہ ہو جائے گا آپ کا بھی روزہ ہو جائے گا اس کو بھی سوا ملے گا اور آپ کو بھی سوا ملے گا یہ رب کریم کا کرم ہے امت محمدی اللہ صاحب سلا سلام پر جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام میرے بھائی آپ ٹی وی کی آواز وغیرہ کا کم کر دیں جی کون سا کہا سلام وعلیکم السلام سر میں جی جی سر مسئلہ یہ ہے کہ میری خواب میں میں نے دیکھا تھا تلاق کے بارے میں جی میں نے تلاش دیکھی تھی انڈر وائز کے بارے میں جی جی تو میں نے صبح جب اٹھا نا تو میری والدہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ بھئی میں ابھی ایجنسی بات ہے تو اس میں میری بیگم آئی جلدی جائے تو یہ کہنے لگی میری بیگم کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے ایک طلاق تو میرے بھائی جب آپ نے طلاق ایک دے دی تو طلاق واقع ہو گیا بیگم کو اس میں کیا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے طلاق تو آپ نے دیا بیگم نے تو نہیں دی نا آپ نے ये طلاق دی ایک دی تو ایک ہو گئی دو دی تو دو ہو گئی تین دی تو تین ہو گئی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک طلاق دے دی ہے تو ایک طلاق واقع ہو گئی ہے اور ایک طلاق کے بعد مطلب یہ کہ نماز آپ نے دیکھا ہے میں نے یہ اللہ آپ نے اپنے والدوں کو بتایا ہے تو اتنے میں بےغم سامنے آ رہی ہے اچھا تو وہ, تو تو وہ کہ ہو یہ <سؤال> <سؤال> ارے نہیں میرے بھائی خان میں آپ خواب بیان کر رہے ہیں آب آب نہیں بیان کر رہے آپ خواب بیان کر رہے ہیں کہ خان نے میں, میں نے طلاق دیا تو اللہ نہ کرے اگر خواب کی باتیں ایسے ہونے لگی تو پھر تو کام جو ہے وہ ہو چکا تو خان نے آپ نے آپ نے والدہ سے خواب بیان کیا ہے تو میں نے خواب میں بیوی بی کو طلاق دی اور بیوی بی نے سن لی تو اس نے کہا کہ شاید طلاق واقع گئی تو ایسے نہیں ہوتی اطلاق واقع نہیں ہوئی ان کو کہیں کہ وہ فکر نہ کریں ایسے یعنی اب آپ نے خواب بیان کی ہے نہ کہ حقیقت میں آپ نے کہا کہ میں نے ان کو طلاق دے دی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرخاط جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں سبان بول رہا ہوں راہل پی سے جی جی حکم آپ وہ مجھے یہ آیاد بتائیں کہ جو یبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر رکھتا ہے اللہ نے کشور کی چوٹھی جو میں بات بنا دوں گا مرتے بڑھتے مجھے ذرا آیاد بتائیں ذرا نہیں سمجھا میں آپ کی بات اللہ پاک نے ہرو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے ایک جگہ پہ مجھے وہ یاد یاد نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تجویز کرتا ہے بوجھ رکھتا ہے کہ نبی گھبرؤں دن اس کی سوتری شور کی بنا مرتے وقت جی جی میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو زندوں کی ہی ایسی ہو جاتی ہے جو گستاخ رسول ہے دنیا آخرت میں ذلت جو ہے وہ ان کا مقدر ہے رب کریم نے تو اس کو واضح طور پہ فرمایا ات المباد ضالیہ کا ذریع جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے اس کی اصل میں شک ہے وہ اپنے باپ کا نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سارے انتہ بتا انتم لا تشعرون سارے کے سارے امال جو ہے ان کے ضائع کر دیے جائیں گے اور ان کو اس کا شعور تک نہیں ہوگا جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی اپنے ٹی وی کے بات کام کریں یار اتنی بار ہم کہتے ہیں ٹی وی کے بات کام کر کے ٹیلی فون پہ سنا کریں السلام وعلیکم السلام کون سا کہاں سے بول رہے ہیں میں سر سعودی سے بات کر رہا ہوں جی میں سے بات کر رہا ہوں جی کرتے کرتے جائیں میں نے گھریلو جھگڑے کے معاملات میں نا ہے نا پہ جی اپنی بیوی کو تین دفاع طلاق تلاک بولا اور اس نے سنا بھی ہے اور وہ حامل ہے اس کے بارے میں رہم فرمائی ہو گئی ہے یا اس کا کپارا ہے یا کیا ہے جی میرے بھائی جب تین بار طلاق دے دی تو طلاق ہو گئی بیوی نے سنا یا نہیں سنا یہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے سن لیا تب بھی ہو گئی نہیں سنا تب بھی ہو گئی ٹیلیفون پہ کہی تب بھی ہو گئی اور فون کے بغیر کہی تب بھی ہو گئی اب بیوی اگر حاملہ ہے تو ایسی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے لیکن اگر دے دی تو واقع ہو گئی طلاق جو ہے وہ بہرحال حمل کی حالت میں بھی واقع ہو جاتی ہے اگرچہ وہ جو ہے یعنی حمل کی حالت میں ہو تو طلاق دے دی تو کئی لوگ کہتے ہیں نہیں دینی چاہیے آقا کریم میں سر یہ فرمایا کہ اس سے رجو کرو میں نے ایک طلاق دی سین عبداللہ عمر نے رجوع کرو اور حمل کے بعد پھر طلاق دو لیکن طلاق یہ نہیں کہ اس کا مطلب ہوئی نہیں ہے رجوع اسی لیے کیا نا کہ ایک طلاق کے واقع ہوئی تو ہی اب طلاق کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے جب اس نے طلاق دے دی زبان سے کہہ دی تو طلاق واقع ہو گئی ہاں جب کہیں جھگڑا پڑے گا تو پھر گواہ طلب کیے جائیں گے جب وہ منکر ہو جب آدمی خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے طلاق دیا ہے تو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے جی اس لیے جو معاملہ ہے کہ جیسے نکاح میں دو گواہ ہونے چاہیے اس کے سوا نکاح منعقد نہیں ہوگا تلاق میں یہ مسئلہ نہیں ہے اس نے ٹیلی فون پہ کہا میں نے تلاش دی بیوی بی نے سنا یا کسی اور نے سنا تو تلاح جو ہے وہ واقع ہو ہوگئے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سے کہاں سے بول رہے ہیں میں شارجہ سے بول رہی ہوں جی جی یہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عورتوں کو نماز گھر میں پڑھنے کوئی وہ تو نہیں ہے نا مطلب مسجد میں نہیں جا سکتی ہے چھوٹے بچوں کی وجہ سے جی تراوی پڑھنا ہے نماز یہ بھی رمضان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی اور یہ پوچھنا تھا کہ بیس رکعت ہی پڑھنا ہے آٹھ رکعت پڑھ سکتے ہیں تراوی جی پہلا سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سلم کہ عورت کی نماز مسجد کی بجائے گھر اور چھت کی بجائے سین سین کی بجائے برامدہ برامدہ کی بجائے کمرے کے اندر پڑھنی زیادہ بہتر اور مناسب ہے لہذا عورت کو گھر میں ہی نماز پڑھنی چاہیے ہاں اگر کسی وجہ سے جو نماز جمعہ ہے تراوی ہے گھر میں نہیں پڑھ سکتی آ, نہیں آتی صورتیں یا قرآن کریم تو مسجد میں جا کے پڑدہ ہے تو پڑھ سکتی ہے اجازت ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ گھر میں پڑے لیکن اگر گھر میں بھی پڑے گی تو تراوی بیتی ہے اس سے کام نہیں ہوگی آ, اگر مجبوری ہے تو تھوڑا سا وقفہ کر کے پڑھ لیا کریں چونکہ ساری رات عبادت کا ٹائم ہے جب چاہے وہ تراوی پڑے اشار کے بعد فجر تک تراوی کا ٹائم ہے جب چاہے وہ پڑھتی رہیں اور اگر سو کر اٹھیں گی تو پھر وہ تو حجد بھی پڑھ سکتی ہیں تو بیس رکت سے کم جو ہے وہ تو اجماع کی مخالفت ہے وہ تو تراوی نہیں کہلائے گی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں سے بول رہا ہوں جی جی میرا کہ اگر شہری کا ٹائم کب تک ہوتے ہیں جی ازان ہو تو کھا سکتے ہیں کے دوران بھی جی بہت اہم سوال اور دل خصوص ہمارے پاکستان انڈیا کے لیے تو یہ بہت ہی اہم ہے اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اذان جب تک نہ ہو سہری کا ٹائم رہتا کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اذان کیا آخری وقت تک اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اگر ازانے چار پانچ ہوں تو جو آخری اذان ہو اسی وہ وقت ہے تو میرے بھائی دیکھیے اذان ہوتی ہے صبح صادق کے بعد سری ہے صبح صادق سے پہلے اب جو صبح صادق کے بعد ایک لکما اگر فرق کریں وہ کھانا کھا رہا تھا صبح صادق ہو گئی لکما اس کے منہ میں ہے اس نے اس لکمے کو اندر لے گیا تو روزہ نہیں ہوا صبح صادق سے پہلے پہلے روزہ ہے صبح صادق کے بعد ازان ہے کسی نے اگر صبح صادق کے بعد کھا پی لیا یا اذان کا انتظار کرتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہوا بہت سارے لوگ اپنے روزوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور بہت سارے نام نہاد ایسے علماء ہیں کہ جن کو اس چیز کا پتہ نہیں وہ کہتے ہیں خوب روشنی ہی کرتے جاؤ اور جب اذان ہوگی تو اذان کے بعد تم بند کرنا سب ظلم کرتے ہیں روزوں کو خراب کرتے ہیں رمضان کے روزوں کو صبح صادق سے پہلے اذان ہوگی تو ازان نہیں ہوگی اور صبح صادق کے بعد ساری ہوگی تو روزہ نہیں ہوگا دونوں میں فرق ہے حد کیا ہے صبح صادق صبح صادق سے پہلے جو ہے وہ روزہ ہے سیری ہے اور صبح صادق کے بعد آزان ہے وہ حد سے اگر گزر گیا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا جی السلام علیکم ہلو جی السلام علیکم والیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں سر میں محمد سے بول رہا ہوں جی ذرا جلدی سوال کریں اسلام کو رکھنے کہا ہے اور کوشش کریے ان کا سوال سمجھ میں آیا جی ان کا سوال سمجھ گیا آیا آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے ہمارے تک آپ کی آواز نہیں صحیح پہنچی اور لائن بھی کٹ گئی پہلے آواز کٹ رہی تھی پھر لائن ہی کٹ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہماری لائن بھی کٹ رہی ہے تو ہمارا ٹائم ہمارا جو ہے وہ بھی ختم ہو رہا ہے اب وہ سوال تو ایسے لگتا ہے کوئی اچھا سا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کہ رب کریم نے ان کو پتا نہیں انہوں نے کیا کہا کیا کہا اور کیا نہیں کہا آ, انشاءاللہ اللہ نے تو عطا کہتا تو آپ اپنا یہ سوال اگلے پروگرام میں کریں گے تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کا جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے ابھی سوال لے چونکہ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے نئی کال لیں گے تو پھر وہ بھی رہ جائے گی تو اسی میں میں کر رہا تھا سیری اور فجر کا نماز اذان کا وقت تو اس لیے اس پہ بالخصوص توجہ دینی چاہیے کم از کم دس منٹ پہلے اذان سے سیری جو ہے وہ کھانی بند کر دیں چاہیے وہ کو چاہیے کہ صبح صادق کے وقت اعلان کر دیں کہ اس کھانے کا کھانے کا ٹائم ختم ہو گیا بعد میں پھر آزان دیں کیونکہ اب ہمارے بھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے تو ان اللہ آئندہ پروگرام میں آپ بکیا سوالات سنیں گے اور ان شاء اللہ ان کا دینے کی کوشش کریں گے آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا سے فیمان اللہ اللہ برسول کے حوالے